جاتے ہیں آپ مناظر کر رہے ہیں کہ تین دندان یہ شکل آپ کو دکھ رہی ہے اسکرین پر اس شکل کو تجدید کہتے ہیں اس شکل کو کیا کہتے ہیں تجدید کہتے ہیں یہاں پہ اکثر یہ ہوتا ہے یہ بھی ایک مدری فل دیا ہوا ہے کہ پہلا حرف متحرک یعنی اس کے اوپر حرکت ہے دوسرا حرف ساکن صرف کیا ہے اس پہ جزم ہے ٹھیک ہے تیسرا حرف مشدد ہے یعنی اس پہ کیا ہے تجدید ہے تو اکثر مرتبہ ہمیشہ نہیں ہمیشہ نہیں اکثر مرتبہ ساکن حرف کو چھوڑ دیں گے یہ آپ سمجھ گئے کہ کس طرح ہم نے ہجے کرنی ہے اب اگلا لذا کون سا ہے کس میں سے حروف کرکلا میں کس طرح پڑھنا ہے جماؤ اب دیکھیے پہلے کرکلا بھی کریں گے پھر جماؤ دونوں کریں گے انشاءاللہ حمزہ زبر زبر شاء اللہ افزا اب دیکھیے تینوں لفظ ساتھ دیے زال رو اور سا ان تینوں کو پڑھتے وقت زبان, زبان دانتوں دا حمزہ سا زبر سا <سد انتظار> قرآن <یسلام> پاک کے نور سے منور ہونے کے لیے تجوید کے مطابق قرآن پاک سیکھنے کے لیے حاصل دلوقتي دلوقتي کرنے کے لیے فکر مدینہ کی سعادت, سعادت, سعادت پانے کے لیے سورت الملک ملک کی تلاوت سننے کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغ اللہ وسلات والسلام على سید مرسلیق اما بعد فأعوذ باللہ من فاؤد الرجيم بسم الله الرحمن اللہ الرحصمان الرشیق والسلام عليك يا رسول حبیب اللہ علیہ نبی اللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت محتاب رضویت مولف فیضان سنت صاحب خوف و خشیت عاشق اعلی حضرت بنی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب اطار قادری رضوی ضیاعی دامد برکاتم العلیہ مدنی پنصورے کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ عز وجل کے محبوب دانۂ غیوب منزہ انل ایوب عز و, و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشکبار ہے جس نے مجھ پر سو مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہدا کے ساتھ رکھے گا آل صلی اللہ علیہ وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ کو سلسلہ مدرسۃ المدینہ کے اندر مرحبا کہتے ہیں الحمد ہم نے پچھلی مرتبہ تشدید کی تختیس سبق نمبر تیرہ یہ ہم نے شروع کیا تھا اپنے قاعدے آپ کھول لیں مدنی چینل پر جو ناظرین ہیں ان سے بھی یہ التجا ہے کہ وہ بھی اپنے قائدوں کو کھول لیں اور سبق نمبر تیرہ صفحہ نمبر ڈبل بارہ صفحہ نمبر ڈبل بارہ پر ان اللہ تبارک و تعالیٰ آج سے ہمارا جو سبق تھا اس کا آغاز ہوگا تو کچھ دورائی کا سلسلہ کر لیتے ہیں کہ تین دندان والی شکل جو اس وقت آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہی ہے اسے کیا کہتے ہیں تجزیے مدنی چینل کے ناظرین بھی دہرائے اسے کیا کہتے ہیں تجزیے یہ بتائیے جس حرف پر تجدید ہے اسے کیا کہتے ہیں مشدد مشدد کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اچھا مشدد حرف کو دو مرتبہ پڑھیں گے ایک مرتبہ پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق اچھا یہی یاد رہے کہ نون مشدد اور مہم مشدد میں ہمیشہ گننا ہوگا ٹھیک ہے کیا آواز ناک میں لے جانی ہے اور گننے کی مقدار کیا ہے ہم نے سیکھی دی ایک الف کے برابر اچھا اگر حروف قلقلا یہ مشدد ہو تو انہیں کس طرح ادا کریں گے جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے حروف کلقلا اگر مشدد ہو تو انہیں جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے سبق نمبر تیرہ صفحہ نمبر ڈبل بارہ پر اگر آپ دیکھیں تو اوپر یہ مدری پھولوں کے اوپر تختی سے اوپر یہ مدری پھول دیے ہوئے ہیں اس کے اندر یہ تحریر ہے آئیے ہم اس کی تین سطرے تین لائنز پڑھ چکے تھے آج چوتھی ستر سے اس کی ابتدا ہوگی مدنی چینل کے ناظرین بھی سکرین پر توجہ رکھیے انشاءاللہ شاء تبارک و الفاظ کو حروف کو وہ اسکرین اس پر ملازہ فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بات یاد رہے کہ حروف کو اپنی پوری حرکت کے مطابق کھینچنا ہے جیسے سین ہے تو ہم نے پہلی تختی میں پڑھا ہے کہ سین کے اوپر مد آتا ہے تو اسی لیے اس کو پوری حرکت کے مطابق اس کے پڑھنا ہے آگے پڑھیے حمزہ سین زیر اس حمزہ سی زبر سا سی عصا سی پیش حمزا سین پیش اس زبرسہ اس اب اس کے بعد والا کون سا لفظ ہے سود مدرس چینل کے ناظرین بھی توجہ رکھیے تو سود کو کس طرح پڑھتے ہیں موٹا اب پڑھیے حمزہ سو زبر حمزہ سواد زبر سو سو حمزا سو زیر اس صاد. اس ص ضبر ص ص ضبر ص اس ص حمزه ص ض ايش اس حمزه و ص اب اس کے بعد کون سا لفظ ہے دال جی بتائیے مدری چینل کے ناظرین بھی توجہ جو رکھیے بتائیے دال کون سا حروف میں سے قلقلہ اس سے کس طرح پڑھیں گے جماؤں ٹھیک ہے دال زبر پہلے قلقلہ کریں گے اس کے بعد دال زبردا دال ادا جماؤ ادا ادا حمزہ دال زیر اد حمزہ دیر عید دال زبردہ دال دد عید حمزہ دال پیش اد حمزہ دال پیش اد دال زب جمعوں کے ساتھ ٹھیک ہے اچھا اب اس کے بعد کون سا لفظ ہے ٹھیک اب میں رواں پڑھتا ہوں انشاءاللہ تبارک اللہ تمہارا مدنی چینل کے ناظرین بھی رواں ساتھ پڑھیے ہمارے औब दो मौत को किस तरह पढ़ेंगे या नहीं मोटा पढ़ेंगे अब आगे पढ़िए कौन सा लफ्ज है आ, इसे किस तरह पढ़ना है बारी अक्का इक्का इक्का उक्का اب اس کے بعد کون سا لفظ ہے یہ کون سے حروف میں سے مستالیہ اور عروف اس کو کس طرح پڑھنا ہے جمعوں کے ساتھ جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے او آگے بڑھیے اے ہ ادری چینل کے ناظرین بھی توجہ کے اس کی کوشش کرتے ہیں آئن کی آواز نکال گئی جی. چینل کے ناظرین بھی اس کے اندر مشق کریں ایم کی آواز نکالے آمز آئی آئی زبرا حمزہ عین پیش اوزا آئی زبرا او آئن کی آواز دوبارہ دوبارہ ایک مرتا مدری چینل کے ناظرین بھی پڑھے او آدھے کون سے کس طرح پڑھیں گے موٹا پڑیں گے ماشاء اللہ اخ جی اس کے بعد کون سا لفظ آیا کس طرح پڑھیں گے جماؤ گے ماشاء اللہ ابا اب اب ابا اب کیا آیا مشدت پہ کیا ہوگا پڑھیے ٹھیک گنا کیا ناگ میں آواز لے گئے ام ام ام ام اف اف اف اف اف اف اللہ الہ الا اب کیا گیا نور مشد نور مشدد ان یہاں پہ بھی غنہ آگے پڑھیے ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار اب کیا ہے آگے جی جی کون سے مطلب حروف ہے اج جمع تو یہ آج آپ نے پڑھا اور آپ نے اس کے اندر دیکھا کہ عروف قلقلہ آئے نون اور میم آئے عروف مصالحیہ جو موٹے پڑھنے تھے وہ آئے اسے کس طرح ہم نے ادا کیا تو ان شاء اللہ تمہارا ابھی آپ ایک ایک اسکا بھائی ایک ایک لائن ایک ایک سطر سنر سیدھے آپ سے شروع کرتے ہیں آپ سنائیے مدنی چینل کے ناظرین بھی آ, انتہائی غور و خوص کے ساتھ توجہ رکھیے ساتھ میں پڑھتے رہیے انشاءاللہ شاء اللہ تبارک مطالعہ آپ کا بھی قرآن درست ہو جائے گا انشاءاللہ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اسا اسا اسا اسا اسا اسا اسا اسا سبحان اللہ اللہ ہم سب اللہ کس کی نہیں ہو سکیں گے اللہ کے ذکر کی کو ذرا آپ دوبارہ پڑھیے اگر اگر کوئی حرف پور ہوگا اور اس کے ساتھ حمزہ آ جائے گا نا تو پھر اس کی الگ حیت نہیں رہے گی بلکہ وہ بھی پور ہو جائے گا اور یہ لگے جی آپ ادھان لگے جی ماشاء اللہ بہت کو پور یعنی یعنی موٹا پڑھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد والی چتر لائن آپ سنائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اکا اک ایک اوکا سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم احا, احا, احا, احا احعہ احعہ سبحان اللہ جی اضو آپ ایک شاپ کر رہی ہیں رحسمان رحیم سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد اللہ محمد شریف آج آپ نے سجا ہے بکیری کر لیے نا الحمد اللہ احتکاب کے بعد سے پکی احتکاب کے بعد کر پکی نیت کریں سبحان اللہ ماشاءاللہ ہمارے مزید چینل کے ناظرین بھی ملاحظہ فرمائیں کہ الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائی نے احتکاب کے بعد پکی نیت کر لی الحمدللہ اللہ امام مشریف اللہ تعالیٰ کو استقامت عطا فرمائے یہ حضرت آپ سنائیے بسم اللہ الرحمن رحمانحیم ابا ابا ابا آپ ارشاد سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ، اللہ، اللہ، فرمائیے آپ سنیے بسم اللہ رحمان میٹھے بیٹے اسٹاہ بھائیوں جو ہم نے سبق آج پڑھا مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ فرمائیں اس میں تین لائنیں رہ گئی ہیں تو آپ اس کا بھائی آپس میں ایک دوسرے کو سبق سنائیے آپس میں سبق سنائیے مدری چینل کے ناظرین بھی ایک دوسرے کو سبق سنائے اگر بیٹا ہے اپنی ماں کو سنائے اپنے والد کو سنائے والد ہے وہ بھی شرم جھجھک نہ کریں وہ بھی سنا ہے کیا <m <m غلطی ہوگی تو انشاءاللہ درست ہو جائے گی آخر ہم دیگر دنیا بھی الوم بھی تو سیکھتے ہیں وہ شرم مت کریں ور واجج انشيا اونشيا انشيا عشيا عشيا استايا ايشيا بسم الله الرحمن الرحيم اريا الا الا الحمد للہ آج ہمارا سبق یہاں تک مکمل ہوا ان شاء آئندہ سلسلے میں اس سے آگے چلیں گے آئیے درس فیضان سنت شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی مایا ناز تصنیف غیبت کی تباہ کاریوں سے سنتے ہیں الحمد رب العالمین سلاۃ وسلام اللہ سید المرصل عماد فاؤد بلش طرزیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیب رسول اللہ صحاب حبیب اللہ صلاحت وسلام علیہ نبی اللہ یا نور اللہ میٹھے میٹھے استن بھائیوں اور مدنی چینل کے نظرین قریب قریب آ کر درس کی تعظیم کی نیت سے انتہائی توجہ کے ساتھ درس سماعت کیجئے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے اپنے لباس بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ اور ہمارے معاشرے کی بربادی افسوس ست کروڑ افسوس غیبت کرنے اور سننے کی عادت نے ہر طرف تباہی مچا رکھی ہے منقول ہے آگ بھی خشک لکڑیوں کو اتنی جلدی نہیں جلاتی جتنی جلدی غیبت بندے کی نیکیوں کو جلا کر راہ کر دیتی ہے میٹھے میٹھے اسکانی بھائیوں غبت کی تباہ کاریوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں جیسا کہ اللہ عز و جل کے محبوب غیوب تعالی نے ارشاد فرمایا بے شک قیامت کے روز انسان کے پاس اس کا کھلا ہوا نامہ امان لایا جائے گا وہ کہے گا میں نے جو فلا فلا نکیاں کی تھیں وہ کہاں گئیں کہا جائے گا تو نے غیبتیں کی تھی اس وجہ سے مٹا دی گئیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آہ بروز قیامت ایک ایک لفظ کا حساب ہوگا غور کیجئے اس فاری دنیا میں عمر عزیز کے چار دن گزارنے کے بعد ہمیں اندھیری خبر میں اتار دیا جائے گا اور پھر اس کی وحشت آمیز تنہائیوں میں نہ جانے کتنا عرصہ ہمارا قیام ہوگا پھر جب عرصہ محشر میں حساب و کتاب کے لیے حاضری ہوگی تو اپنا ہر ہر عمل اپنے نامۂ امال میں لکھا ہوا دکھائی دے گا جیسا کہ قرآن مجید فرقہ حمید کے پارا نمبر 30 سورتالمبر چھ تٹھ میں ارشاد ہوتا ہے یوم یامل مس کال شرح ترجمائے کنز الایمان اس دن لوگ اپنے رب الجل کی طرف پھریں گے کئی راہ ہو کر تاکہ اپنا کیا دکھائے جائیں تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا آلہ اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا ہے کچھ نہیں معلوم آیا بارگاہ رب العزت عز و جل سے پروانہ مخفرت جاری ہوگا یا معاذ اللہ عزہ دخول جہنم کا حکم ملے گا اس کا کچھ نہیں پتا نسل العافیہ یعنی ہم آفیت کا سوال کرتے ہیں گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یارب اف کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یارب آمین صلی <سلو> حبیب صلی اللہ تعالیٰ حبیب صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظری الحمد للہ تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے محکمہ کے کے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں اپنے شہروں اور ملکوں کے ہونے والے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت کا معمول بنائے گی عشقان کے مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا لسالہ پُر کر کے ہر مدنی ماہ کے ابتدائی دس دن کے اندر اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجیے ان اس کی برکت سے پابند سنت بننے گناوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کوڑنے کا ذہن بنے گا ہر اسلائی بھائی اپنا یہ ذہن بنائے یہ مدنی مقصد جو شیخ طریقت خط امیر علی سنت نے میں عطا فرمایا آپ اسلائی بھائی بھی دہرائیے اور مدنی چینل کے ناظرین بھی دہرا لیں کہ مجھے اے اے اپنی اے اے اور ساری دنیا اے کے اے لوگوں کی اصلاح کی کو کوشش اے کرنی اے ہے اے انشاء اپنی اصلاح کے لیے مدنی پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کو اس طرح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر, سفر کرنا ہے ان شاء اللہ اللہ, اللہ کرم ایسا کرے تج پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو آئیے آخر میں غیبت کے خلاف اعلان جنگ جو ہمارا ہے وہ بھی دوہرا لیتے ہیں کہ غیبت کے خلاف جنگت کریں گے, گے. ان شاء اللہ ان شاء اللہ جو ذمے داران فرما رہے ہیں تو چونکہ مساجد کے اندر نمازی بھی موجود ہوں گے تو آپ نے حبت کے خلاف اعلان جنگ اتنی آواز سے دوہرانا ہے کہ کسی نمازی کو تکلیف نہ ہو اس بات کا مدرسہ پڑھاتے ہوئے خیال رکھیے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان شاء اللہ اب تلاوت قرآن پاک میں ہم سورت الملک کی تلاوت سماعت کریں گے اعوذ باللہ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 تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا تَرَاهُ فِي خَلْقِ الطَّيْرِ أَحَبَّ مِنَ التَّفَاوُتِ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى يقلب إليك البصر خاسئا وهو حسين ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوا للشياطين وأعتدنا له عذاب السعيد وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبكس المصيد إذا أولقوا فيها سمعوا لها وهي تفور تكاد تميز من الغيب كلما ألقي بها فوجا فألهم خزنتها ألم يأتوا النذير قلوبها قد جاءنا نذير فكسبنا وكنا ما نسأل الله من شيء شي إن أنتم إلا في ضلال كبيرين وقالوا لو لنا نسمع ونرطل ما كنا في أصحاب السعيد فاعترفوا بذنبه فسحطا لأصحاب السعيد إن الذين يخشون ربهم بالغيب له يصنصرة وأجن كبير وأسروا قوله أمجهروا به إنه وليم بذات السدور ألا يعلم من خلق وهو اللقيق الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ولولا فمشوا في مناكبها وكذوا من رسله وإليه النشور أأمرتم من في السماء أن يسف بكم الأرض وإنها هي تمور أم أمرتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نتين ولقد كذب, كذب الذين من قبلهم فكيف كان نتين أولم أو يروا إلى طيب قوطهم صاد ويقبب ما ينفقهم إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جوند لكم ينصركم من دون الرحمن إذن كافرون في غروب أمن هذا, أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رسقه بل لتجوه في عدوه ونقول أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن أم يمشي صغيا على خطاق مستطين قل هو الذي أنشاكم وجعلناه الصمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون مَنْ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فِي الْأَرْحَامِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كنتم إنما العلو عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا ذلك تنسيء وجوه الذين كفروا وطين هذا الذي كنتم به تدعوه قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن, ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وآمنا به وعليه سوى كلا فاسبع لغون من هو في ظلال من مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم ظورا فمن يأتيكم بما صلی اللہ محمد محمد علیہ وسلم اپنے مدنی انعامات کے رسائل یہ نکال لیجی فکر مدینہ فرما لیں مدنی انعام نمبر ایک کیا آج آپ نے کچھ جائز کاموں سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کی کیا پانچوں نمازیں با جماعت ادا فرمائی مدن انعام نمبر تین کیا آیت القرسی صورت الاخلاص تسبیح فاطمہ سور ملک پڑھیے سن لی مدن انعام نمبر چار اذان القمت کا جواب دیا مدن انعام نمبر پانچ شجر کے اولاد اور کم از کم تین سو تیرہ بار درو شریف پڑھ لیے مدنی انعام نمبر چھ مسلمانوں کو سلام کیا مدنی انعام نمبر سات کیا آپ نے آپ اور جی کہہ کر گفتگو کی مدنی انعام نمبر آٹھ کیا آپ نے انشاءاللہ الحمدللہ اور نعمت دیکھ کر ماشاءاللہ کہا مدنی انعام نمبر نو سلام کا جواب اور چھینک کا جواب دیا مدنی انعام نمبر دس دعوت اسلامی کی اصطلاحات اور طلب تلفظ کی درستی کے لیے کوشش کی کیا آپ نے بھوک سے کم کھانا کھایا مدر انعام نمبر بارہ فیضان سنت سے دو درس دیے یہ سنیں مدر انعام نمبر تیرہ کیا آج آپ نے مدرسد اور مدینہ بالاغان میں شرکت کی الحمدللہ یہ آپ سب کی شرکت ہو گئی مدر انعام نمبر چودہ اسلامی کتاب اور فیضان سنت کے چار صفحات پڑھیے سن لیے مدنی انعام نمبر پندرہ کیا آج آپ نے کم از کم بارہ منٹ فکر مدینہ کی مدنی انعام نمبر سولہ کیا آج آپ نے سونے سے قبل سرعت الطبہ ادا کی مدن انعام نمبر سترہ کیا سوتے وقت سنتوں کا خیال رکھا چٹائی پر سوئے اور لباس اور بستر طے کر کے رکھا مدن انعام نمبر اٹھارہ کیا آپ نے سنت قبلیہ اور نوافل بادیہ ادا فرمائیں مدن انعام نمبر انیس کیا آج آپ نے تحجد اشراک چاشین ادا کی مدن انعام نمبر بیس کیا آپ نے تحیط الرضو اور تحیط المسجد ادا کی مدن انعام نمبر اکیس کیا آپ نے کمزور ایمان سے تین آیات محمد ترجمہ تفسیر کے پڑھی یا سنی تلاوت کر لی یا سنی مدنی انعام نمبر بائیس کیا آج آپ نے کم از کم دو اسکائی بھائیوں پر انفرادی کوشش کی مدنی انعام نمبر تیئیس کیا آپ نے مدنی کاموں پر دو گھنٹے سرف کیے مدنی انعام نمبر ڈبل بارہ کیا آپ نے نگران کی اطاعت کی مدنی انعام نمبر پچیس کیا آپ دوسروں سے چیزیں مانگ کر استعمال تو نہیں کی مدن انعام نمبر چھبیس تنظیمی ترکیب سے مسائل کا حل نکالا مدن انعام نمبر ستائیس پردے میں پردہ اور قبلے کی سمت رخ رکھنے کی کوشش فرمائی مدن انعام نمبر اٹھائیس غصے کا علاج اور درگزر سے کام لیا مدن انعام نمبر انتیس فضول سوالات اور جھوٹ سے بچے مدن انعام نمبر تیس کیا آج آپ نے شرائ پردہ کیا مدن انعام نمبر اکتیس کیا گانے باجے فلم فلموں ڈراموں سے بچے مدن انعام نمبر کیا آج آپ نے گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے پندرہ مدنی پھولوں کے مطابق عمل کیا مدنی انعام نمبر تینتیس کیا آپ سہمت اور گالی گلوچ سے بچے مدنی انعام نمبر چونتیس کیا کسی کی آج بات تو نہیں کاٹی مدنی انعام نمبر پینتیس کیا آج سدائے مدینہ لگائی مدنی انعام نمبر چھتیس آنکھوں کا کفلے مدینہ لگایا مدنی انعام نمبر سینتیس کیا گھروں کے اندر جھانکنے سے بچنے کی کوشش کی مدنی انعام نمبر اڑتیس کیا آج آپ نے جھوٹ غیبت چغلی حسد تکبر اور وعدہ خلافی سے حد تل امکان بچنے کی کوشش کی مدن نام نمبر انچالیس کیا آج آپ نے دن کا اکثر حصہ باغو آپ رہے مدن نام نمبر 40 کیا آج آپ نے نگاہیں نیچی رکھنے والے مدن نام پر عمل کیا مدن نام نمبر 41 قرض جلد ادا کر دیا مدن نام نمبر 42 پردہ پوشی فرمائی اور خیانت تو نہیں کی مدن انعام نمبر 43 سب سے یکساں تعلقات رکھے مدر انعام نمبر چوالیس نماز اور دعا کے دوران کیا آپ نے خوش و خضوع پیدا کرنے کی کوشش فرمائی مدر انعام نمبر پینتالیس کیا آج آپ نے آجزی کے ایسے الفاظ جن کی دل تائید نہ کرے بول کر نفاق جھوٹ اور ریاکاری کا ارتقاب تو نہیں کیا مدر انعام نمبر چھیالیس زبان کو قبل مدینہ اور لکھ کر چار مرتبہ افتگو کی مدر انعام نمبر سینتالیس کیا آج آپ نے کیسٹ اجتماع میں شرکت کی یا ایک بیان یا مدنی مذاکرے کا کیسٹ سنا مدنی انعام نمبر اڑتالیس کیا آج آپ نے مذاق مسخری تن دل آزاری اور کہکا لگانے سے بچنے کی کوشش کی مدنی انعام نمبر انچاس کیا آپ نے کم سے کم الفاظ میں گفتگو کرنے کی کوشش کی مدنی انعام نمبر پچاس کیا جا آپ نے سارا دن امام شریف زلفیں داڑھی سنت کے مطابق آدھی پینٹری تک سفید کرتا نمايا میں کو اونچے پانچے رکھنے کا معمول رہا صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المسلم یا رب مصطفی و صلی مصطفی عز وجل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما آمین سیکھنے سکھانے میں جو غلطیاں ہو گئی وہ معاف فرما عمل کا جذبہ سو فرما یا اللہ ہماری ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما آمین آمین آمین یا اللہ ہمیں پہلی صف میں تقبیر الا کے ساتھ باجماعت جماعت نماز ادا کرنے والا بنا دے یا اللہ جسے تو چاہتا ہے اس کا صدقہ میں والدین کا فرما بردار کر دے آمین آمین جتنے اسکائی بھائی اس وقت یہاں حاضر ہیں مدنی چینل پر جو ناظرین مولا تری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں سب کی تنگ تندرستیاں قرضداریاں ناچاکیاں مقدمے بازیاں پریشانیاں بیماریاں بے اولادیاں دور فرما دوں سب کے روزی روزگار دکانوں کارخانوں مکانوں کمائیوں میں وسعتیں برکتیں نصیب فرما یا اللہ سب کی جان مال عزت آبرو ہم سب کے ایمان کی حفاظت اسی سال حج بیت اللہ کی سعادت وصیفہ سال میں کئی کئی بار مٹھے مدینے کی بعد اب حضر نصیفہ اور جس کسی نے بھی دعا کے واسطہ یارب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی ان اللہ و ملائکتہ ہو یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنون صلو علیہ وسلمون تسلیم اللہم صلی, وعلی محمد وعلی اللہ صلی, اللہ صلی اللہ علی محمد و علی محمد صلات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت یمع یسف السلام العالمسرین الحمد للہ رب المین برحمتی الله محمد رسول اللہ <سلام>